السلام علیکم المؤمنين وقال اللہ الله بادہ طزیم في اللہ آخر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 كلما ذكرته ذاكرنا وكلما غفل عن ذكره راصدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما لا يصلوا وسلموا امام ابا داود على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهمي محمد سيد القومين والسقلين والفريقين من أربين ومن أجمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علين وعن عثمان ذلقرمي اللہ سلام اور حضور نبی اکرم نور و مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ کیسپر و السلام و و و و آپ کی تعریف اور توثیق کے بعد آج الحمدللہ یہاں یعنی یکم محرم الحرام ہے نیا سال ہے جس کی سب دوست احباب سننے والوں کو دیکھنے والوں کو مبارک اور محرم الحرام کو سیدنا فروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا یم یعنی شہادت ہے اس لیے آج کے پروگرام میں حضرت سینہ فروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے فضائل اور آپ کے قرآنات اور دین اسلام کی خاطر جو آپ نے کیا اس کا کچھ ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا دعا ہے اللہ جلّہ جل دقم صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائی جسری فروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو ایمان لانے کا سبب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا بری کیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزت اسلام عمر الدین الخط کیا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت عطا فرما کیا شان ہے ساری کائنات کو اسلام عزت عطا فرماتا ہے سارے ہر شخص کو جس نے جس کو بھی عزت ملی اسلام کے خلکے ملی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ملی رب کے نام سے ملی اللہ کی توحید سے ملی عمر ابن خطاب ربی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم اشار فرماتے ہیں کہ باری تعالی اسلام کو عمر کے ساتھ عزت عطا فرماؤ سلیمہ حضرت شہد رنی سے بھی روایت ہے حضرت سینا عبداللہ بن مسعود ربی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب تک سینا فریقہ میں ایمان نہیں لائے تو ہم چھپتے تھے ڈرتے تھے لیکن جس دن سیماپری کے آدمی ایمان لائے تو پھر ہمارا جو اسلام تھا وہ ظاہر ہو گیا اور ہم بڑے یعنی شان کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چلنے لگے اور اسی دن رب کریم نے ارشار یادی یا حس و کلّاہو وہ نہیں پبا کر میرے ممیم کہ میرے محبوب تجھے تیرا اللہ کافی اور یہ مسلمان اور یہ مومن جو تن پہ ایمان لائے وہی یعنی چالیسویں مومن تھے سیدنا فروخ اعظم رلی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے انتالیس صحابہ اقرام ایمان لا چکے تھے تو جس دن چالیسویں سیدنا فروخ اعظم رلی اللہ تعالیٰ نے, نے ایمان لایا تو رب ربی میں شازاں محبود یہ تیرا رب کافی اور اس کے ساتھ ساتھ تیرے یہ غلام تجھے کافی اور غلامی میں سے یہ جو عمر ہے ربی اللہ تعالیٰ ہو یہ کافی ایک تو ساحت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے اللہ اکبر یہ تو رب کریم نے محبوب کو بھی کہہ دیا کہ محدود تیرے لیے اللہ کافی اور اس کے ساتھ کہ اللہ کافی ہو تو اس کے ساتھ بھی کسی کو ہونا چاہیے تو ہوا وہ امنی تباہ کر نلمت منی اور محبوب پہ جو تر ایمان لائے تو جو تیرے غلام بنی وہ بھی, بھی تجھے کافی اور اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ مولا و جبریل و کہ اللہ تیرا مولا ہے اللہ تیرا مددگار ہے اور جبریل محض مددگار ہے اور سب من جو ہیں صحابہ اکرام یعنی سیما فاروق اعظم جیسا روایت میں آیا حضرت سی نسبی کے اکبر فاروق اعظم مولانی ربی اللہ تعالیٰ یہ تیرے مددگار ہیں تو معلوم ہوا کہ رب کریم کی مدد ہو تو پھر بہت سارے مددگار مل جاتے ہیں اور اگر رب کی مدد نہ ہو تو نہ کوئی نبی مددگار بنتا ہے نہ کوئی ولی مددگار بنتا ہے اور جس کو رب ایسے بھی گمراہ کرے اس کو کوئی نبی ولی اور کوئی فائدہ دیتا ہی نہیں ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا وہی ید اللہ فلان کا یو اللہ ولی تو جس کو رب گمرہ کرے اس کو پھر کوئی ولی کوئی مرشد نہیں ملتا پھر وہ انجوں کی طرح ٹکڑے مارتا پھرتا ہے اور وہ کہتا ہے دنیا میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا دنیا میں تو کوئی ولی نہیں ہے کوئی مرشد نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے چونکہ اس کو رب نے ہدایت نہیں دی لہذا اب اس کو کوئی چیز بھی ہدایت نہیں دے گی کوئی شخص بھی اس کے لیے ہدایت نہیں بنے گا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی کیا بیان کرے رکھے امام حاکم میں حدیث ہے کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جبر امین سے ارشا قمہ کہ جبرا فاروق کے کچھ فضائل بیان کرو تو عرض کیا کا اگر عمر نو کے حساب سے میں آپ کے ساتھ رہوں اور عمر فاروق کے فضائل بیان کرنے لگوں تو میں ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتا بیان کرنے والے جبرائیل امین ہوں عمر جو ہے سینا نیلا اسلام کی یعنی جیسا دوسری رشی میں اس کے تعداد بھی بتائی گئی ساڑھے نو سو سال آپ نے تبدیلی کی ویسے آپ کے عمر چار سو سال کے مطابق برابر ہوئی تو ساڑھے نو سو سال اگر بیان کریں اور کرنے والے جبرائیل امین ہوں تو پھر بھی ان کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے تو سینہ فریق اعظم ربی اللہ تعالیٰ ہو کے کیا فضائل ہیں اللہ اکبر حدیثی میں آیا کہ جب سینہ فریق اعظم ربی اللہ تعالیٰ ہو عمرہ کرنے یا حد کرنے مکہ شریف گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنی سواری پہ مکہ کے باہر ایک وادی میں رونے لگے اتنا گوے کہ آپ کی وارق داری تر کر گئی اور آنسوں سے بینے لگی تو لوگوں نے عرض کیا میرا منگ کیا ہوا تو سیم افریقہ عالم ربی اللہ تعالیٰ ہو میرے شاہ لوگ اس وادی کو دیکھو لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھا تھا ہاں یہی وہ وادی ہے کہ جہاں میں کبھی اون چرایا کرتا تھا اور کبھی میں سو جاتا کہیں اونٹ چلے جاتے تو میرے باپ کا کوڑا ہوتا اور میری کمر ہوتی اور میرا باپ کہا کرتا تھا عمر تو ساری عمر ایک اچھا چرواہا نہیں بن سکے گا میں تو وہ ہوں کہ اچھا آج اس نبی کے صدقے آج اس آقا کی غلامی کے صدقے رب کریم نے مجھے کہاں سے کہاں بچا دیا آج رب کے بعد دنیا میں میرا حکم چلتا ہے اور وہ فاروق اعظم رمضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا نام سن کے کیسر کس طرح کانپ جایا کرتے تھے چونکہ وقت کے لحاظ سے وقت بڑا کم ہوتا ہے اس لحاظ سے اگر میں،, آج میں چاہوں گا کہ ایک ادھی شیف جو آ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سین نفرویا گمرضی اللہ تعالیٰ نے فقیر اپنی ارشاد پنجائسے تو آپ بے شمار حدیث ہیں اس حدیشو کے بخاری نے ماں بخاری میں امام مسلم میں ترمی امن ماجا اسی طریقے سے مام احمد نے اپنی مسلم میں نے علی نے اپنی مسرد نے مسرت میں بزار نے اپنی مسلم میں اور دیگر دشمار محب سن نے اس روایت کو باسنب صحیح میں تو فرمایا مختلف صحابہ کرام سے مختلف حسناب کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عمر مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو جس رات سے راستے سے, سے گزر جائے گا تو جس راہ سے گزرے گا شیطان کبھی اس راہ سے نہیں سکے گا بل نفس مالا کیے کہ شیطان ہو سالکن فجن اللہ صالہ کا فجن غیر جی کا اے عمر تو جس راہ سے گزرے گا حج کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو وسیع راستہ تھا یہ نہیں کہ چھوٹی سی گلی سے گزرے تو وہاں شیطان نہیں ہوگا بلکہ فرمایا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا بہت بڑا وسیع راستہ اس سے بھی عمر گزرے تو وہاں شیطان نہیں گزر پائے گا معلوم ہوا جس سے جس سے عمر گزر جائیں اس سے شیطان نہیں گزرتا دوسری رشی میں تمہیں تیرے سائے سے بھی شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے تو آئیے دیکھیے سینا فلک اور ربی اللہ کا راستہ کیا ہے کہ جس راستے سے کبھی شیطان نہیں گزرے گا اور یہ طے ہو گیا ہر کوئی کہتا ہے میں سات مستقیم پہ ہوں میرا راستہ سیدھا ہے اور میرے ساتھ مل جاؤ تو میں شیطان سے بچا لوں گا تو میرے آقا نے ایک بور لگا دی کہ جو راستہ عمر کا ہے اس راستے سے کبھی شیطان نہیں گلے گا اور جو شخص اس راستے سے گزر جائے جو شخص اس راستے پہ چل جائے شیطان اس کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا تو چند چیزیں جو احادیث سیاح سے ثابت ہیں اور ان کی طرح دیکھیں کہ سینا فلکر کا راستہ کیا ہے آپ کے عقائد کیا ہیں آپ کے امال کیا ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ راستہ وہ عقائد وہ امال ہمیں شیطان سے دور لے جائیں گے رحمان کی بارگاہ میں پچھا دیں گے تو مشہور ایک حدیثی امام بہکی نے اس کو اپنی دلائی میں نقل کیا اور امام حاکم میں مستدرک میں اس حدیثی کو نقل کیا سینا خوم ربی اللہ تعالیٰ عنہ سعودی راوی ہیں کہ سینا نبینہ علیہ نبینا حفرات و تفریح کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے دعا کی باری تعالیٰ مجھے اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنے محبوب کے صدقے سے معاف فرما دے تو رب کریم نے میں صحیح فاروق سبلم آخروں کو تو نے کیسے پہچانا تو میں نے کبھی اسے بھیجا ہی نہیں تو سینا حضرت تحسین آدم علیہ السلاط و تسلیم نے ازتی باری تعالی جب میرے پتلے میں میرے جسد میں رو پوں کی تو میں نے اپنی نظر اٹھائی ترش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے سمجھا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ کوئی بڑا پیارا ہوگا بڑا عزیز ہوگا تو بڑا محبوب ہوگا تو سرمایہ سبکتا ہے آدم آدم تین نے سچ اس کو پیدا نہ کرتا تو نہ تجھے پیدا کرتا نہ کائنات کی کوئی چیز پیدا کرتا تو معلوم ہوا کہ سن حل کے اعظم اس کے چونکہ راوی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سین آدم السلاط تسلیم کی دعا جو ہے وہ آکا کریم صلی اللہ علیہ عصل کے صدقے اور وہ سیدھے سے قبول ہوئی اور اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کی کچھ کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ ہی اصل کائنات ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو آقا کائنات کی جان ہے یہی رضی اللہ تعالیٰ ہو کا عقیدہ ہے اور یہی یہ ہمیں بتایا گیا تو سینا فلق اعظم نے اس حدیث کو روایت کر کے بتا دیا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی سے محبت کتنی محبت ہے کہ حضرت اسد کے سامنے کھڑے ہو کے بخاری کی حدیث ہے سماتے ہیں کہ حضر اسد تو ایک پتھر ہے میں جانتا ہوں تم نفع دے گا نہ نقصان لیکن میں پھر بھی تمہیں چونوں گا کیوں چنوں گا کہ میں نے اپنے محبوب کو تجھے چنتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ یہ سارے صحابہ اور ساری امت جانتی ہے حضرت اشرد جو ہے یہ گناہوں کو چوستا ہے یہ قیامت کے حسین عبدالحب نے عباس ربی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے امام فاق ہی نے اخبار مکہ میں اور قبرانی نے اپنی روزوں میں نقل کی روایت کیا اس کو کہ یہ حضرت احد قیامت کے روز جو ہے یعنی شفات کرے گا ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں سیم اللہ کے بین طرح بیٹھا ہوگا اور ایک ایک کو پہچانے گا اور اسی لیے سینا مولا علی رضی اللہ کون سے بھی رایا تھا کہ یہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا لیکن سین فوق اعظم محبت رسول میں غرب کر کے کہتے ہیں کہ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے آمین کے لال نے چوما تھا اس لیے میں تجھے چُم رہا ہوں آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا جو محبت تھی رب کریم نے یہ شان عطا فرما دی کہ شیطان اس راہ سے بھی بھاگتا ہے ان کے سائے سے بھاگتا ہے تو معلوم ہوا کہ سینا فروک اعظم ربی اللہ تعالیٰ نے کہ عقائد وہ ہیں کہ جن کے قریب بھی کبھی شیطان نہیں بھٹکے گا اور اگر ہم دیکھیں تو سینا فروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ کی یہ کرام المشک ہیں دیگر آپ کو تن باسند صحیح اور مزدور ہے کہ حضرت سینہ فروق اعظم مسجد نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے یا ساریا تو آئے جبل اثاریہ پہاڑ کی طرف ہو گئے اب تو کیا عقیدہ رکھ کے انہوں نے بکارا ساریہ کئی تو نہیں تھے وہ تو نہانوں کے میدان میں تھے تو سرینا فروقیہظم کا یہ عقیدہ کہ وہ دور سے سنیں گے میری آواز کو پہچانیں گے اور پھر اس پہ عمل بھی کریں گے تو اس لیے سیدہ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عور ہمیں یہ عقیدہ جو ہے آج یہ بتا دیا کہ یہ دور و نزدیک سے سننا یہ رب کریم نے عطا فرمایا ہوا ہے اپنے بندوں کو تو رب کریم کے بندے جو ہیں وہ آواز کو سنتے بھی ہیں دور سے اور پچاتے بھی ہیں واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے وہ غلام ان کے اتنی دور سے سن رہے ہیں اور اتنی دور سے سنا رہے ہیں تو یہ غلاموں کا حال ہے آقا کا کیا حال ہوگا تو سیرا فری کا اعظم ربی اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیے اس کی دوسری کرامد جو کچھ حدیث میں مجکور ہے اور مشہور ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو حل قمر بناس نے خط لکھا کہ یہاں میل جو ہے جب بند ہو ہے ہر سال اور چلتا تب ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو اس میں قربان کیا جاتا ہے اس کی قربانی دی جاتی ہے تب جا کے چلتا ہے تو سن افریقہ میں نام خط لکھ رہے ہیں سبحان اللہ آقا کے غلاموں کی کیا شان ہے آج دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کو خط لکھے تو لوگ مزاق بنا لیتے ہیں اور یہ آقا کے غلام فروخت اعظم نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں دریا کے نام خط لکھ رہے ہیں اور خط کیا لکھ رہے ہیں کہ نیل اگر تو اپنے آپ چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ تجھے امت تجھے حکم دیتا ہے کہ آج کے بعد کوئی تجم لڑکی جو ہے وہ قربان نہیں کی جائے گی تو یہ چلنا ہوگا خات لکھا بھیج دیا سارا مصر اس نے مسلمان بھی تھے ابھی نیا نیا مصر بتا ہوا تھا غیر مسلم بھی تھے سب امیریں مثل کے ساتھ سناور مینار کے ساتھ گرنر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کوئی تماشا دیکھنے کے لیے کوئی نفرو کا کی شان دیکھنے کے لیے کوئی اسلام کی حکامیہ دیکھنے کے لیے سب کٹھے ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ دریا کو کیسے پتا چلے گا کہ میری طرف خط لکھا گیا ہے تو وقت کے گورنر دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور خط پہنکتے ہیں اور راوی کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ہاتھ پہلے جا کے ریت پہ لگا یا پانی پہلے چلا ہے تو میرے آقا کے غلاموں کا یہ حال ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا آقا آتا کیا شان ہوگی اور یہ خلق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد ہیں اسی طریقے سے آگ کے نام جب آگ مدینے کے ارد پھیلی جس کی خبر میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی لوگ بھاگے ہوئے سنبرو کے پاس آئے تو آپ نے حضرت تمیم ابداری رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی چادر دی اور کہا چادر سے لے جاؤ اللہ اکبر اب تم داری نے چادر اپنے سامنے کی اور بھاگنا شروع کیا لوگ آگ سے بھاگتے ہیں لیکن آگ سینا فروخت آگ امردی اللہ تعالی نے چادر سے بھاگ رہی ہے سیلا تمی داری نے پوری آگ کو چاروں طرف سے گھیرا پھر ایک پہاڑ کی گار کے دھاے گا... گا... پہ لے گئے اور پھر جب آگے ہوئے تو آگ اس گار کے اندر چلی گئی سینا تمی داری بھی اندر چلے گئے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ دیے کی دیئے کی طرح وہ آگ رہ گئی اور پھر میں نے اس کے اوپر سینا فروغ کی چادر ڈالی تو وہ چادر صر آدمی بھج تو جن کے غلاموں کے کپڑوں کا یہ حال ہے کہ ان سے کچھ چھوٹی آدمی جس میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا ندینے کو آج بھی آپ دیکھیں بیمے کے چاروں پہ وہ یعنی پہاڑ کتنے جگہ ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وہ دو بار آ گئے جس کی آکا کئی سمداد پہلے ہی خبر دے دی تھی ایسے میں ہو چالوں کے دور میں اور ایک اس کے بعد کئی سو سال بعد جو تھی وہ لگی تھی تو سینا فروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے یہ عقائد ہیں اور آماز دیکھیے سینا فروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ آپ نے تین طلاقوں کو تین ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دیا اور سارے جانتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے کوئی دلت جاری کی تھی یہ آپ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی حکم تھا لیکن وہ جو فروخ سمیتے ہیں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا تو سینا فروخ اعظم ربی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک طلاق تین طلاقوں کے کہنے والے کو منسوخ قرار دے دیا اور اس کی صحت سے انکار کر دیا تین طلاقوں کو کا قانون بنا دیا تو سینا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشار سنایا کہ میرے بات میرے خلاف ابوبکر عمر کی اتفاق کرو ان کی بات مانو اور ان کی سنت پہ عمل کرو اور پھر بیس تراوی کا مسئلہ کہ آپ نے اس پہ دہ پہ ہسنا کیا کہ بیس تراوی کی جماعت کو جو ہے وہ قائم کیا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف نہیں یعنی تین راتیں تراوی پڑی تھی لیکن سنف روکیازم نے پورا مہینہ جو ہے وہ تراوی قائم کروا دی اور پھر بیس اڑکت تراوی پہ سینف روک اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں اجماع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ عشا ہمایا کہ جس راستے سے عمر گزرے گا اس راستے سے کبھی شیطان نہیں گزرے گا شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سائے سے بھی ڈرتا ہے تو سینا فروق اعظم رضی اللہ تعالی ان کہ جن کے اس وقت لوگ ابلیات کہتے تھے یہ سینا فروخت اعظم کی ابلیات ہیں آج لوگ بدعات کہتے ہیں یعنی یہ جو یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ آپ کی خواہش کریم نے اس کو مسلح قرار دیا کئی دن کریم کی میں ارض کی میرے کریم نے کہ رب کریم حضرت عمر کی زبان پہ بولتا ہے اور ایک ادیشی میں الا لان و کلبے ہی رب کریم نے حق جو ہے جال اللہ حق الا لان عمر و کلبے کہ رب کریم نے حق جو ہے حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل میں رکھ دیا ہے جو ضع کی آقا یہ مقام ابراہیم کتنا اچھا ہے اس میں ابراہیم خلیم اللہ کے قدم لگے ہیں جن کی تعلیم کرنی چاہیے تو کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہاں ہم نماز پڑھتے تو رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ ناظر کا بھی رکتا من مقام ابراہیم مسلح محبوب ابراہیم کے جگہ کو مقام کو قدموں کو نقشے قدم کو مسلح بنا لو تو حروک اعظم کا یہ عقیدہ کہ بردان دین جہاں کے قدم لگے ہوئے ان پتھر کی بھی تعظیم کرنی چاہیے ان جگہوں کی تعظیم کرنی چاہیے جن جگہوں پہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلاط تسلیم کے قدم لگے ایک روایت بعض جگہ بعض لوگوں نے پیش کی کہ افرو کے اعظم ربی اللہ تعمیر نے اس بیٹل وان جس درخت کے نیچے درخت کو کٹوا دیا تو اگر اب وہ تعظیم کرتے ان چیزوں کی تو اس کو کٹواتے کیونکہ پہلے نمبر پہ بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحیح سمع سے ثابت ہی نہیں ہے کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی اگلے سال ہی وہ درخت جو تھا مشتبہ ہو گیا تھا لہذا یہ کہنا کہ میں نے کٹوا دیا تھا اسی درخت کو یہ کسی بھی صحیح سنع سے ثابت ہے نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ سرید نفریق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت مل گئی ساری دنیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حضرت آکا کریم صلی اللہ تروک آزم کو مانگ رہے ہیں تو یہ کیا شان ہے کیا عظمت ہے سرینا فروکیاضم ربی اللہ تعالیٰ انہوں کی رب کریم نے میرے آقا کے ہر غلام کو شان عطا فرمائی عزت عطا فرمائی لیکن دیکھیں کہ الحمدللہ الحمد للہ سینفروکیازم کی شان عزمتیں جو ہیں وہ زندگی ختم ہو گئے وہ ختم نہیں ہوتی اسی لیے امام علیہ سنت نے کہا کہ ہمارا دامن ہمارا ہاتھ دامن صحابہ کے دامن کے ساتھ بھی ہے لداخ کے دامن کے ساتھ بھی یا کیا ہمیں کیا بیڑا تھا کیوں کہ ساد حضور نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی اب چونکہ بریک کا وقت ہے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ دوست احباب کی کال جو ہیں وہ وصول کریں گے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اب آپ دوست احباب بہن بھائی ٹیلیفون کا کر سکتے ہیں کوشش کریں اگر صاحبہ کرام بالخصوص ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اعتراف کوئی سوال آ, کسی سے کوئی سنا ہو یا کسی کے ویلو ہو تو وہ کرنے کی کوشش کریں تو لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو براہ ہر موضوع پہ ہو پہلے کی طرح انشاءاللہ آ, کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو بات ہو رہی تھی سینہ فروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و ملاقات کی اور صحابہ اکرام صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عن کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنے کی محبت کا غلامی کا تو جی ایک کال ہے اس کو سنتے ہیں پھر ان شاء اللہ واپس اسی ملکات جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا میں بات راکف محمد سے جی جی جی سر ایک گزارش ہی ہدایت ہے جی جی کہ خدا ہمارا ایک ہے جی جی نبی ایک ہے جی جی ایک ہے جی جی پھر جی اس کے جو راستے آج اتنے نکل ہیں جی جی یہ ان راستوں کو یکجا نہیں کیا جا سکتا کہ پاک یہ جتنے بھی گزرے ہوں سننے کے وحادی کے لیے دیوبندی کے لیے ختم ہو اور جی ہر انسان کو صحیح طریقہ صحیح راستہ مل سکے جی جی اگر آج کوئی جو ہے اور کی بات کی تو وہ صحیح ہے جی جی پہلے سنت کے پاس گئے تو وہ غلط ہو گیا تو ابھی اس میں کیا انسان سمجھے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے جی تو کیا ایسا ممکن یہ کہ جتنے ملا ہیں سب مل کے بیٹھ کے اس دن کو یکجا کر دیا جائے واپس اسی جگہ پہ جہاں یہاں سے وہ چلا ہے جی شکریہ میرے بھائی دیکھیے پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی دین آج تک وہ چاہے سماجی ہو یا لوگوں کا اپنا ہو ساری دنیا اس پہ متفق نہیں ہوتی یہ ایک ذین ہے ایک فطرت ہے ہر شخص اپنی تحقیق کرتا ہے بعض اختلافات تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہو اور کوئی ہر اختلاف برا نہیں ہوتا عقیدے کا اختلاف جو ہے وہ برا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اسی سے میں نے ارتیا کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے آقا کریم سے براہ راست سنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا تو آکا میں یہی شاہ ماں اناڈی ہوگا اصحابی کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں تو اس پہ چلا جائے گا تو براہ راست پہ ہوگے تو اب کیا ہے ایک قرآن ہے تو قرآن کے سمجھنے میں ہر شکتی اپری کرائے ہے تو وہ جو سمجھا آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تعریم سے ان سے امن التوین تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ان کو ہم اپنا مطمئن نظر بنا لیں جو انہوں نے سمجھا بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے نئی چیزیں نکالنے لگے یا نئے مسائل پیدا کرنے لگے تو جو ابھی میں یہی طبقہ چونکہ وقت برا کام ہوتا ہے رضی اللہ وہ وہ آقا سے تھے تو وہ جو ان کے عقائد و اعمال ہیں اگر ہم انہیں پہ عمل کرنے لگیں صحابۂ ربی اللہ تعالیٰ عموم کے راستے کو اپنا لیں تو یقیناً ہم ایک ہو سکتے ہیں ایسے تو نہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی مستحد بھی بنا پھرے اور محقق بھی بنا پھرے اور پھر اب وہ کہے کہ جو میں سمجھا ہوں یہ تو آج سے پہلے کوئی نہیں سمجھا تھا سب چاہے تھے میں ہی یہ کالے آیا آ گیا تو میرے بھائی ایسے نہیں ہوگا صحابہ ہمارے سامنے ایک مش راہ ہیں انہوں نے آکاقی سے کیا ہے ام مستحدی ہیں تو جو ان کا راستہ ہے عیجے میں دیکھیں چاروں آئما ایک ہیں عقیدے میں سب صاحب رب اللہ تعالیٰ علوم اور آ, آ, اہل بیت جو ہیں وہ ایک ہیں ان یعنی کا کہ عقائد میں آپ اختلاف نہیں پائیں گے جو بھی ہم عقاقین سے بظاہر زمانے کے لحاظ سے دور آ ہیں نئے نئے عقائد پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں اگر یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ صحابہ ربی اللہ تعالیٰ جیسے عقائد ہمارے ہو جائیں یہ عقاقیم کے بارے میں ان کے عقائد تھے ضرب قریم کے بارے میں ان کے عقائد تھے تو پھر یقینا بہت سارے مسائل میرے بھائی ختم ہو جائیں گے اور اتحاد اتفاق کی جو ہے اب یعنی فضا قائم ہو جائے گی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا کہانی بول رہے ہیں صاحب سے بات کر رہا ہوں جی بات کر رہا ہوں ہاں جی بولیے آپ آپ کیسے خیریت الحمد للہ آپ کو بارکات ٹھیک ٹھاک الحمد للہ جی جی بڑا سوال کیا پوچھنا تھا جی جی سوال بتائیے سوال میرا یہ ہے کہ میرا گیدا جی کا ملک ہے کیا وہ باہ یہ نہیں دے رہے بند کریں نا میرے بھائی آپ اپنے ٹی وی کو بند کریں اور جلدی ذرا بولنے کی کوشش کریں ہلو جی جی میں بھی ٹی وی بند کرتا ہوں ہاں ہاں ہلو السلام علیکم وعلیکم سر ہاں تو آپ ہی ہوں یہاں میری بہن سے بات کریے السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب ہمارے ایک مسائل ہے ہمارے جی کو پریشانیاں نہیں جا رہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں ہمارے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے گھر کا جائیداد سب لے لیے ہمارے دیور نے اب ہم کیا کریں ہمارے میاں بہت پریشان ہے دیکھیے اور... میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہے جو کسی کی چیز کو گسب کر لے کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہو اور آقا کی امتی کو تکلیف دے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سر ساری رات روتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنی مسلمان بھائیوں کے گھروں پہ قبضے کرتے ہیں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں دھوکہ اور فراد کرتے ہیں اور رات کو بڑے آرام سے سوتے ہیں کہ میں اپنے دشمن کو زیر کر لیا کبھی انہوں نے سوچا کہ رات آقا کریم صلی اللہ علیہ تعالیسم کو کتنی تکلیف دے رات ہوتی ہوگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کی تکلیف سے کتنے تکلیف اٹھاتے ہیں حدیث سن علیہ نار سے رہیم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ جو ایک ماں کے بھی اپنی الاد سے نہیں آئے تو ان لوگوں کو جو امتی محمدی اللہ صاحب صلاط کے ساتھ ظلم و شتم کرتے ہیں یاد رکھیے اللہ کا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اشارہ جو ایک بارش زمین پہ کسی کے ناجائز قبضہ کرے گا قیامت مت کرو ساری کی ساری زمین جو ہے وہ اس کے سر پہ رکھی جائے گی اس کو کہا جائے گا کہ چلو تو ایسے اصل میں اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں جو کسی کی چیز جو ہے نہ ہق کھاتے ہیں کسی کا حق جو ہے وہ نہ کسی کا حق کھاتے ہیں یا کسی پہ ظلم و شتم کرتے ہیں حقیقت میں اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے اور اپنا اپنا حق پہچانے تاکہ قیامت کے روز جو ہے وہ یہ جواب بڑا سخت ہوگا اور کسی کا کھایا ہوا جو ہے کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا تو اس لیے ایک ادیسی ہے جو بخاری اور میں ہے کیا کا کہیں صلی اللہ تعالی وسلم نے اشافہ مسکین مفید امتی میری امت کا مسکین کون ہے اور کہ کا جس کے پاس جرم و بیمار نہیں ہے فلمار نہیں میری امت کا مسکین وہ ہے جو جمن جاب صلاحات و حج و رضکاتے اوکمہ کات کہ جو نماز حج روزہ کات لے کے آئے گا سارے عمل ہوں گے لیکن وہ چانک کو جب آئے گا تو جن کا حق کھایا وہ آ جائیں گے کاغفا بھی اور شاتما بھی آکا سے مجھے باریکارے سے مجھے گاڑی دیے سے میرا حق کھایا اس نے یہ جو مشکل کیا تو اس کی ساری نیکیاؤں کو جوڑی جائیں گی اور پھر بھی لوگ آئیں گے جن کا اس نے حق کھایا ہوگا اب نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کے گناہ اس کے تھر پہ رکھے جائیں گے تو اچانیہ شاہ امت کا مسکیل وہ ہے جو ساری عمر مشقت کرتا رہا لیکن قیامت اگر اپنی نیکیاں لے کے لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں چلا گیا تو ایسے لوگوں کو ابھی سے توبہ کرنی چاہیے اور کسی کا حق جو ہے وہ ناجائز نہیں کھانا چاہیے جی السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی کون سا کہاں سے تو خیر اچھا ماشاء اللہ نماز جی الحمدللہ للہ الحمد للہ سر گزارش ہے کہ میں متثر کروں گا جی جی کہ جو اصل موضوع چل رہے ہیں سرکار کا آگے کہیں نامر خاروں کا ذریعہ جی اس میں آپ آپ کی کوئی اور بھی شان بیان فرمائیں جی جی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے جی یعنی ہمارے جو جب وہ تقریر کرتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو نہ تو وہ کبھی انہوں نے دین کا نام لیا ہے نہ کوئی ایسا حافظ رام کی شان بیان کی ہے نہ سرکار دو عالم صلی وسلم پر وہ درود اسلام پیش کرتے ہیں ایک اور دوسرا یہ ہے کہ میں جو میرا مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ کیوں ٹی وی ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھے اس ٹیم کو سلامت رکھے اور ان کے جو پروگرام نشر کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دین دنیا میں ترقی اطاف فرمائے اور ایسے ہی ہمارے چینل جو دوسرے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ تقریق اطا فرمائے ایسے ہی چینل ایسے ہی پروگرام پیش کرنے کی اس میں ایک گزارش ہے کہ جیسے کہ آپ کا پروگرام ہے اور بھی دیگر ہمارے علما حضرت کا پروگرام لگتا ہے تو جب کشاس بنتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے हुँ. اس میں بریک آ جاتی ہے تو الحمد للہ یہ ان کے مالی مسائل تو ہوتے ہیں سمجھتے ہم لیکن ایسے پروگراموں میں اگر کیو کی ٹیم اس بات کو محسوس کرے تو یہ اس میں کم سے کم وقت بھی ہے وہ استعمال کیا جائے جی بہت بہت مہربانی تو حیر بھائی اصل مسئلہ یہ ہے حضرت یہ لوگ یہ حکمران کیسے ان لوگوں کا نام لیں کیونکہ یہ ان کے راستے پہ چلنے والے ہی نہیں ہیں بو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اگر دجلا کے کنارے ایک بکری یا ایک راج میں کتا بھوکا مر گیا تو قیامت کے روز مجھ سے پوچھا جائے گا عمر کا گرے باندھ پکڑا جائے گا ان کو پتا تھا کیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے حریف ہیں وہ قیامت کے روز سوال کریں گے کہ میری امت کے گردنوں پہ یہ مسلط ہونے والے تم نے امت کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیا پوری قوم پوری امت بھوک سے مر رہی ہے اور کسی کو پتا تک نہیں سینا فیقاؤں نے یہ کب کہا تھا جب کہ پڑ گیا صرف دو روٹیاں کرتے تھے دو سے ایک کر دی ایک سے آدھی کر دی وہ اوپر روگوں لگاتے تھے گھی لگاتے تھے چھوڑ دیا تو کسی نے کہا حضرت آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا آپ کمزور ہو گئے آپ نے کارے خلافت ادا کرنے ہیں کچھ کھا لیا کریں تو فرمایا اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور میرے آقا کا ایک امتی اگر بھوکے پیٹ سو گیا تو میں قیامت کے آقا کو کیا جواب دوں گا آج میرے بھائی یہ لوگ وہ فروخت جن کے ہاتھ سے کبھی کوڑا نہیں گرتا تھا جب ان کو خلیفہ بنایا جائے تو روتے تھے اور کہتے تھے ابھی بکر میرے کندھے کتی نے وہ بوجھ لا دیا جس کے میں قابل نہیں تھا اور سیم فروخت آزم ہی کہا کرتے تھے کہ جو ویسے حدیشی بھی ہے کہ جو طلب کرے ریاست کو اس کو کبھی ریاست نہ دو تو آج یہ جو اتنے بھاگتے ہیں بہلے کتوں کی طرح کہ یہ حقوق ادا کرنے کے لیے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ تو ایک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کن رقم رائن و کن رکن مصعون ان رائت ہی تم میں سے ہر کوئی ایک چرہا ہے اور اس کو اس کے یعنی بھیڑوں کے بارے میں ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا ایک حاکم اگر پورے ملک میں ایک قتل ہوتا ہے ایک گنا ہوتا ہے ایک چوری ہوتی ہے ایک شخص کی ٹانگ کاٹی جاتی ہے یا ایک شخص گیارہ پر عجت کو لکارا جائے کیا منتروس سے سواگی ہوگا تو کس کس کا یہ جواب دیں گے یہ جو, جو, جو اتنے بھاگتے ہیں اپنی کسی ہی کے لیے اور عمارت کے لیے تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ پورے ملک کے پوری قوم کے حقوق جو ہیں فراہد جو ہے ہاں اپنے پندوں کو اٹھا رہے ہیں اور ایک ایک کے بارے کہ جو سینا فروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ ہو جیسی جی سیاست کریں اور جا کے پہاڑوں میں اور راستوں میں لوگوں سے پوچھیں کہ تمہارا امیر میر مومین کے بارے میں کیا خیال ہے آج تو ہمارے حکمر باہر تک نہیں نکلتے اور باہر نکلتے ہیں اعتبادی فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ سینا فلوق اعظم جو اکیلے اپنے کوڑے کو اپنے کندھے کے نیچے رکھ کے اپنے سر کے نیچے کے سویا کرتے تھے اور کوئی دربان نہیں تھا کوئی چوکیدار نہیں تھا ان کے دروازے پہ کیونکہ وہ حقوق ادا کرتے تھے آج حقوق گفت کیے جاتے ہیں تو اس لیے حضرت کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دلد و سلام بھیجے ان کو آقا سے پیار ہو تو بھیجے اور جس کو آقا سے پیار ہے چاہے وہ راتوں کو سوئے گا کہ جب اس کی رایا کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہوگا جب اس کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہوگا جب نوجوان بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار بلکہ آج تو خود امت محمد اللہ تعالیٰ سلاط وسلام تو دوپٹے اتارے جا رہے ہیں اور یہ فیشن بنایا جا رہا ہے قانون بنائے جا رہے ہیں زنا کو قانونی قنون، حیثیت دی جا رہی ہے تو اس لیے میرے بھائی یہ لوگ اللہ ماشاءاللہ یہ کیسے فریق اعظم کا نام لیں گے کہ فریق اعظم ربی اللہ ہو تعالی ان تو اپنی ریا کے غم میں گھومتے تھے ساری ساری رات اور دیوگاؤں کے گھر اپنے سر کے اوپر آتے کہ گوری اٹھا کر رات کو خود پچا کے آتے تھے آج کہاں وہ آج تو سب دنیا کی خاطر جو ہے آج جیسے کہا گیا دنیا ضی حب طالب الکل یہ دنیا مردار ہے طالب اس کے کتے ہیں تو آج یہ بنیادی مال کی طرح جیسے کتے مردار کے پیچھے بھاگتے ہیں ایسے لوگ بھاگ رہے ہیں اللہ ہمیں بے شا یہ کہ آدت اطا فرمائے کیونکہ اسین افرو عیاض عمر اللہ تعالی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے پوری امت کا خیال رکھے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السّلام کون سے کہاں سے بول رہے ہیں ندیم بول رہا ہوں دبئی سے جی کیا حکوما مجھے یہ سوال کرنا تھا جیسے کوئی فیملی ہے جیسے باپ بیٹے ہیں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹے کو اپنے والد سے بہت بہت پیار تھا جی اور اس کے انتقال کے بعد وہ کئی ہفتوں تک سوک منع کر رہتا ہے رو رو کے اپنی طبیعت خراب کر لیتا ہے اور گھر کا گزارا ہونا مشکل ہو جاتا ہے کام پہ جانا جی جی بیمار رہتا ہے اسپتال بھی آتا ہے تو اس قسم کے موقع پر آپ کیا سنا دیں گے لوگوں کو جی دیکھیے میرے بھائی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب جی محمد احباز جی محمد احباز دبئی سے حکم دیا کہ میں یہ جانا چاہتا ہوں کریڈٹ کارڈ کے بارے میں کیا مطلب اسے استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی جی شکریہ ہاں پہلا سوال یہ تھا کہ آپ دیکھیے میرے بھائی ہر شخص میں مرنا ہے اور صبر کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو دیکھا ہے قبر پہ کھڑی ہے ایک عورت جو ہے وہ رو رہی ہے تو میرے آقا نے ارشاد میں اللہ کی بندی صبر کر تو اس نے پہچانا نہیں میرے آقا کریم کو تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کہنے والے اگر تجھے یہ سدما پہنچا تو میں دیکھتی تھی کیسے صبر کرتا ہے تو آکا کیوں چلے گئے کسی نے کہا اللہ کی بندی وہ تم اللہ کے محبوب تھے تو یہ بھاگیے جی گائیں اور ماں چاہیے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معرما دے میں صبر کروں گی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعصم و شاخ ہے صبر اندما تلوا کہ جب سدما پہنچے تو صبر اسم کرنا چاہیے بعد میں تو آ, آ, اپنے آپ ہی خبر جو ہے وہ آ جاتا ہے راجے تو میرے بھائی سوگ جو ہے وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے سوگ تو ہوتا ہے لیکن ایسے نہیں سوکھ کے وہ سارا کام چھوڑ دے رب کے سر اس کے لیے سادے سواد کرے ویسے یہ ہے کہ تین دن کے لیے سوز ہوتا ہے دوا ساری عمر کے لیے ہوتی ہے تین دن کے بعد شو نہیں کرنا چاہیے تین دن تک سوز ہے اس کے بعد ایس سال ساری عمر ہے تو کرتے رہنا چاہیے ماض پڑے ان کے لیے آنے کہیں پڑے صدقہ کا کرے ان کو فائدہ ہو شو کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا تو اس لیے میرے بھائی جو رب رب, رب, رب, رب کے سیدّا جلال, جلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کام کرنا چاہیے رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا آدمی اپنی بھی طبیعت کو خراب کرے گا صحت کو خراب کرے گا باپ کے ساتھ یہی ہے کہ اس کو پڑھ کے کچھ بخشے جیسا حدیثی میں آیا کہ وہ انتظار کرتے ہیں اب بن او امن اور اختن او ابمن او بن تن اوکماکار کہ وہ باپ سے بیٹے سے بھائی سے بیوی سے انتظار کرتا ہے کون مجھے بھیجے گا تو جو بھیجتا پھر وہ خوش ہوتا تو اگر کو کرنا ہے پیار ہے محبت ہے تو اس کے لیے یہ کریں اس کے لیے خالے سواد کریں درج و سلام پڑیں اور اچھے اچھے کام کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو دوسرا سوال جو تھا وہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں تو دیکھیں میرے بھائی یہ ایک آزمی رنگ جال ہے کبھی نہ کبھی تو کوئی پھنسے گئی نا ویسے تو ہوتا ہی کرنے کا سوئل پر ہے لیکن اب جب لوگ بچنے لگے تو انہوں نے ایک نئی اسکیم نکالی کہ جب تک تم دیتے جاؤ وہ سو رہی لیکن وہ مقصد کیا ہوتا کہ کبھی کبھی کبھی نہ کبھی تو پھنسے گئی جب جیب میں ہے تو کرے گا تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے یہ سب آ, جو ہیں اجتبا تو ہے نا ان سب چیزوں میں اور میرے آقا کئی صلی اللہ تعالیسل میں اشار ہوں نہ ماں یریبہ چلا ما اللہ غریبہ کوتما کال جو تجھے چیز شک میں ڈالو اس سے اس کو چھوڑ کے اس طرف ہو جائے گا تجھے شک میں نہیں ڈالتی دوسری ڈیشی میں ہے کہ اگر کوئی جانور کسی کے آہ آہ آہ آہ یعنی کھیت کے کنارے چل رہا ہو تو کبھی اس کے کھیت میں بھی نہیں مارے گا لہذا اس کی اس کے کھیت کی حادث سے دور ہی رہے تو حلال حرام میرے آکشا الحرا... الحلال بل بن ول حرام ابل بن کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے ان کے درمیان مشتبہ ہاتھ ہیں تو مشتبہ ہاتھ سے بچنا چاہیے یہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کیونکہ ان میں سود اکثر بیشتر ہوتا ہے لہذا ان چیزوں سے دور رہنے سے سود بہت بڑا بہت بڑا گناہ ہے بلکہ ایک ادی میں ہے فرمایا جس نے ایک دن ہم سود لیا گویا تو اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے اللہ مانو الحفیظ لیکن کیا کریں اب ہمیں تو ایسا پھسا لیا گیا ہے کہ ہم لوگ اس سے نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں پا رہے جی السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم جی وعلیکم السلام انگلینڈ <سلام> سے <سلام> بات کر رہا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ والدین کے لیے ان کی مقصد کے لیے اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے سب سے مالی طور پر جسمانی طور پر یا پڑھ کے سب سے افضل کیا ہے جو ان کو فور جو ان کے لیے بخشش کا کوئی ذریعہ بنے یا ان میں کوئی خامی ہو بیرے جو ہے جو سب سے افضل جی جو جو دیکھیے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو کیا کیا جائے جیسا مسلم کے مقدمے میں ہے ابن نبی شاہبان نے اس کو باثن نگر کیا اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھ اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزہ رکھ پھر ہے جیسا حضرت رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آقا میری والدہ کھوتے ان کے لیے سب کا کروں نے کنواں کھجوا دیا پھر ایک بار ویخ باغ جو تھا ان کے نام پہ صدقہ کر دیا ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ سے حضرت نامی شادی روایت کرتے ہیں کہ وہ جاتے تھے وہاں قرآن پڑا کرتے تھے کئی کئی دن وہاں ٹھہرتے تھے قرآن پڑھتے تھے لہٰذا قرآن پڑھنا سب کرنا حج کرنا ان کی طرف سے یہ بھی نبی قانون صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نے پوچھا کہ ان کی طرف سے حج تو کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے چاہیے صدقہ ان کی طرف سے کرنا چاہیے صدقہ جاری اگر کوئی ہو گیا کوئی مدرسہ بنا دیا گئے کوئی مسجد بنا دی جائے تو یہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اب جو کریں گے جب کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شاہ بندہ اپنی حیثیت سے کرتا ہے رب کریم اس کو اپنے رحم کے اور اپنے کرم کے مطابق اس کو بڑھا کے پیش کرتا ہے اگر تم تھوڑا سا صدقہ کرتے ہو رب کریم اس کو اور پہاڑ جتنا بڑھا کے تمہارے مددوں کے سامنے تمہارے مرنے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو سو میں بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں سب है ہے خیرات ہے نماز، نفر نماز ہے حج ہے عمرہ ہے اقرآنی की کتلاوت ہے नात ہے درود و اسلام ہے سب چیزیں جو ہیں وہ والدین کے لیے کریں تو وہ خوش ہوں گے اور ان کو فائدہ بھی پہنچے گا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بول جی میں سعودی عرب جی کیا حکم ہے یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کی آمد کب ہوگی جی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے بارے میں ارشاد فرمایا اب زمانے کا تو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا فرمایا آخر دور میں ابھی اتنی مایوسی نہیں چاہیے ہمارے لوگ بہت سارے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں ذرا کچھ بات ہوتی ہے تو اب امام مہدی کو آ جانا چاہیے اب کیا آنے والی ہے میرے بھائی اتنی مایوسی نہیں چاہیے ابھی بہت ساری تو ایسے جو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائیں وہ پوری ہوگی لیکن ابھی بہت ساری رہتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس فتنے سے جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت جو دجال کا فتنہ ہے گمراہی کا فتنہ ہے تو اس سے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ مانگ لیا ہمیں بھی اس کی جلدی نہیں چاہیے کہ جلدی آ جائیں بلکہ پناہ مانگنا چاہیے کہ ہم جو ہیں جو کم از کم اس دور سے بچیں اور وہ تو بڑا سخت دور ہوگا نبی کریم صلی اللہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے جو فطرت نصیب دجار سے لہٰذا ہمیں بھی اس فطرے سے اس سے پہلے جو فطرے پیدا ہوں گے اس سے پناہ مانگنی چاہیے یہ جلدی نہیں چاہیے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی آ گئے ابھی آ جائیں گے کل آ جائیں گے اور یہ سبھیوں سے ہم سو رہے جب کتابیں پڑھتے ہیں تو سبھیوں سے کئی لوگوں نے اسی بہانے اپنے میں بھی بھی کر دیا بہت سارے لوگ ایسے آئے لیکن بہت سارے ابھی بہت سارا وقت ہے اس فتنے سے پرانا معلوم چاہیے دعا کریں کہ اللہ کے منہ ہمیں اس سے پہلے اٹھا لیں جی السلام علیکم السلام علیکم سلام رحمۃ اللہ چاہتے ہیں جی کون سا کہاں سے جی سوال یہ ہے کہ کون کے لیے شیطان غریب کے لیے کون سا بہ آئے چاہ بیٹا کون چھد عمر ہے میں پھر اپنا گنچ میرے جی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا فرمایا قرآن کریم میں بھی ہے ان نسلاۃ تنہا نلفا شاعر و من کرے نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے نماز کو تو قائم ہی رکھے ان بہت ساری جو غلطیاں ہیں وہ چھوٹ جائیں گی نماز جیسے پڑھنی چاہیے ویسے پڑھے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے حکم ارشار فرمایا تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے وفار زیادہ کریں تو جل نرم ہوتا ہے رب کی رب کا کورم ملتا ہے اور اس کے بعد گرودشی تھا درود و اسلام اگر زیادہ پڑیں گے تو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کورم ملے گا اور جب رب کا بھی قورم مل جائے اور آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرم مل جائے تو پھر نیکی میں نزت پیدا ہوتی ہے گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ تبھی ہوگا جب آدمی کا دل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول جلا جلال اللہ وصلی اللہ تعالی وسلم کی طرف متوجہ جی ہو جائے گا پھر اس کو نیکی میں لذت آئے گی اور دنیا سے بھاگے گا جب تک وہ آپ دنیاوی چیزوں میں پڑے تو اس کا دل, دل دنیا کے پیار میں دنیا کی محبت میں بیوی بچوں میں دوست آبار میں لگتا ہے اور جب وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے اور پھر اس کا دل جو ہے وہ رب اور رب کے رسول جلا جلال و صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی واحد شفیق احمد بول رہے ہیں سعودی عرب سے جی کیا ارشاد ہے ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کے یہ ہوتا ہے کہ کیا جمعرات کو درد میں آتی ہے جی ختم سے دلانا چاہیے جی دیکھیے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی میں اشاخا نے ودنۃۃ القاف مسنسو کی دوسرے ویسے پچاس کے اوپر حدسین نے اس کو اپنی کتابوں میں باسمد صحیح نقل کیا اور امام عبداللہ مبارک نے اپنی کتاب و زحد میں باسمد صحیح حضرت حسین عبداللہ ابن سلام اور حضرت آ, سلمان فارسی سے یہ روایت دیگر آزاد کے سامنے کری کہ جب مومن غوط ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ جاتا ہے مومن کی وہ آزاد ہے جہاں اپنے گھر میں جائے کسی اور جگہ جائے جا اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے حضرت اجازت تیار کو تیار اسی لیے کہتے ہیں کہ شہیدوں کا یا خشتوں کے ساتھ اڑتے تھے اب جمعرات کو گھر آتی ہیں چونکہ آزاد ہیں جہاں چاہیں جائیں اور خزینہ کے روایات میں بہت ساری روایات ہیں کہ جمع رات کو روزیں گھروں میں بھی آتی ہیں کاغر کے روح بئیمان کی روح ہے وہ مقیب ہے مومن کے لیے ہے وہ آزاد ہے اپنے گھروں میں آئے ساجن میں ہے جہاں چاہے جائے جیسا آئیم صلی اللہ علیہ وسلم تعیث ہوا امبیا جو ہے وہ حج کرتے ہیں حضرت محصول اللہ سے ملاقات ہوئی حرط عیصا سے ملاقات ہوئی علی الصب الحمت سے ملاقات ہوئی تو ختم ہونے کے لیے بنائیں گے جنہوں ان کو اس کا فائدہ ہوگا پرانی فیم پننے کا فائدہ ہوگا سب کا خراب کا فائدہ ہوگا اور وہ خوش ہوں گے جی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب جی کون صاحب کہاں سے بول ہیں میں شاہنواز دبئی سے بات کر رہا ہوں جی, جی. شاہواز صاحب حکم سر مفتی اب وہ تھا صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ گھوڑے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے مسلمان. کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے نہیں میرے بھائی گھوڑا کھانا گھوڑا کھانا جو ہے یہ مکرو ہے اس کا اس کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ایک اصول ہے کہ ہر وہ جانور جس کے اوپر والے دانت ہوں نیچے والے دانت نہ ہوں وہ حلال ہے جس کے دونوں دانت ہوں وہ ناجائز ہے گھوڑے کچھ کے دونوں دانت ہوتے ہیں پھر یہ جگالی نہیں کرتا پھر ان کے پاؤں میں جو ہے جتنے جانور حلال ہیں ان کے پاؤں میں کھور ہوتے ہیں عہدہ علیحدہ اس کا پاؤں جو ہے وہ اکٹھا ہے تو یہ دیگر کے نزدیک جائز ہے لیکن امام معاملاتوں کے نزدیک یہ مقرر ہے لہذا اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو ایسے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں مثلاً نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے گدے کے گوشت کو جو ہے وہ حرام کرا دیا تو گدا اور گھوڑا تقریباً جیسے بھینس اور گائے ایک نسل ایسے گدا اور گھوڑا کچر ایک نسل میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خیبر کے دن جو تھا وہ گدے کے گوشت کو حرام کرا دے دیا تھا لہٰذا گھوڑے کو بھی مکرور جو ہے اس کے گوشت کو کہا گیا ہے لہذا اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے اللہ نے حلال چیزیں بہت ساری دی ہیں لہذا ان حلال چیزوں کو ہی کھانا چاہیے چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ شاء آئندہ پروگرام میں بکیا جو ہیں آپ دوستوں کے سوالات سنیں گے ان کے زیادہ دیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ فی مان اللہ اللہ کا رسول کے حوالے